نم الحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس بات مقندس مسلک نورانی نورانی فاخل السلام رضبت سلسلہ بحث وہ تے چونکہ پتہ ہے اعتبار سے اصول عقائد میں سے خوش عقائد آپ لوگوں تک پہنچانا تھا تو اصول عقائد ناجرگتی بحسف بحث للہ الحمدللہ الحمدللہ آمن تو ملکت ہی و کتب و رسول ہی ولی و مل آخر جس طرح ہمہ اصول و غبی نا خدائی آسمانی کتاب کو نِبارین رسول کو نبارین نبیوں میں بارینوں فرشتوں میں بارینوں اور امامت اور اولیاء کے اولیا نبارین بحث کو نیتی فرم و چندانی کا ابھی تک بتیس درسی اناجوں پیٹھن سے اور ابھی آخری بحث قیامت بحث کہ وہ ولیوملہ آخر علامہ وسول الدین نو اور قیامت کے دن پر میں ایمان لاتا ہوں منع قیامت ضابط کے ایمان کیوں قیامت قیامتی بارینوں تفصیلات اداندان سے تھن چپے کو شس بہ چھج ہونا نو دی موضوع چوپ زی زیادہ اہم ترین موضوع نہیں نین جس طرح خدا ہی موضوع چوپا ہمپا مبدہ اور معاد خدا اور قیامت یا موضوع اس کا بشر لتھن چپلا اللہ رب العزت نے ہم ایک لاکھ چھبیس ہزار امبیا کو بھیجا ہے ایک اللہ پر سچی ایمان با معرفت ایمان لانا اور اللہ کی صحیح معرفت پیدا کرنا اپنے و اندر ہاں اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ توحید توحید کے تمام مراحل کو طوع کرنا یہ سب سے ہم ترین موضوع ہے اللہ کے بارے میں مختصر آرائض آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہوں اب قیامت کا موضوع ہے یہ موضوع سب سے ہم ترین موضوع ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس موضوع کی اہمیت آپ یہیں سے اندازہ کر سکتے ہیں قرآن پاک میں کم از کم ایک ہزار سے زائد اس آیات اس موضوع پر ہے قرآن پاک کا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک تہائی حصہ قرآن کو تین حصہ کا دیں تو ایک حصہ اللہ خود کے بارے میں ہے اور ایک حصہ قرآن پاک میں سے قیامت کے موضوع پر ہے لہرب العزت نے ایک تارمن قرآنِ با کے جہاں ہر صفحے میں اللہ خود کے بارے میں باتیں ہیں تعلیمات ہیں معرفت کی باتیں ہیں ایسے ہی جو ہے قیامت کے موضوع پر بھی اللہ تعالی نے بار بار تکرار فرمایا ہے سابقہ اقوام میں لوگ جن اہم دو موضوع کو اللہ نے انبیاء کو خاص انہیں تاکید کے ساتھ جن دو موضوع کو پہنچانے کا حکم فرمایا ایک اللہ کی توحید ہے اللہ کی معرفت ہے کما کا ہو اور دوسرے ہم ترین موضوع قیامت کا موضوع ہے آف ہاں قرآن میں بار بار دیکھیں گے کفار قریش مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا انہیں بالکل سمجھ میں نہیں آتے تھے وہ بار بار یہی کہتے ہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے یہ مرنے کے بعد یہ گڑی سڑھی ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے یہ بوشیدہ ہڈیاں جو مٹی میں تبدیل ہو گیا ذرات میں تبدیل ہو گیا اور پراگندہ ہو گیا یہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے ہاں یہ اس پر وہ نے بہت زیادہ سوالات اٹھایا اور امجہ الہی ہی اس حقیقت کو بار بار سمجھاتے ہیں تو انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کل قیامت کے دن اور اس کے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہم میدان حشر میں جمع ہو کر فراشلوں کو بحیش کی طرف حکم ہونا اللہ کی طرف سے اور بورے بدبخ شقی، کفار، مشکین اور منحقین کو جہنم جانے کا حکم ہونا اللہ کی طرف سے یہ ایک برحق دین ہے اہذان گرامی اگر انسان کو دو چیزوں پر سچا عقیدہ پیدا ہو جائے ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سے زاویوں سے اس کو اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے دوسرا قیامت کے دن پر مضبوط عقیدہ ہو جائے بھائی میں نے مرنا ہے اور میرا حقیقی گر وہ آخرات کا گھر ہے میرا آبادی گھر وہ حقیقی آخرت کا گھر ہے میرے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کا گھر ہے اگر وہ اگر آباد ہے تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں اگر وہ اگر آباد ہے تو مجھ سے بدبخت کوئی نہیں اگر میں نے وہاں میرے اپنے لیے ہاں جی عمارتیں بنایا باغات لگوائے چشمے بنوائے خوبصورت محلات بنوائے طرح طرح کے نعمتیں میں نے وہاں اپنے لیے پیدا کیا تو پھر یہاں سے جانے کے بعد وہ بندہ بہت خوش نصیب بندہ ہوگا لیکن جو بندہ یہاں سے اس نے کوئی چیز نہیں بھیجا اس نے ایمان ہی نہیں لایا اس نے کوئی نیکی نہیں کیا ہاں وہ گناہوں میں غرق رہا دنیا کے عیاشوں میں مستیوں میں غرق رہا شراب نوشی فسق و فجور بے حیائی بے مانی, طرح طرح کے بیمانیوں میں غرق رہا منافقانہ زندگی گزارتا رہا ہاں جہاں کفر و شرک کی زندگی گزارتا رہا اور فسق و فجور میں غرق رہا لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہا لوگوں کے حقوق چھینتا رہا لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈہاتے رہے دنیا کے چند دن کے اقتدار کے لیے دنیا کے چند دن کے آرام و راحت کے لیے دنیا کی آسائشوں کے لیے اس نے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑا ہر ان کی فش کو فجور کرتے رہے اور ایک دن پھر موت سامنے آ جاتا ہے تو اسے اس حقیقت کا پتہ جل جاتا ہے کہ, کہ میں تو کتنا بدبخ ہوں اب اس کے سامنے واضاب کے فرشتے دیکھتے ہیں آگے اپنا منزل جہنم نظر آتا ہے خز قہر الہی نظر آتا ہے عذاب الہی نظر آتا ہے فشتے غیض و اذب میں نظر آتا ہے ہاں جی اسے جہنم کی طرف جہنم کا حکم سامنے نظر آ جہنم نظر آتا ہے تو پھر اس کی پریشانیوں کی کوئی انتہا نہیں رہتا وہ کبھی افسوس ملتے رہیں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لہذا میرا ذہن کر یہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے میں آپ کو بتائیں اس کی اہمیت آپ یہاں سے اندازہ لگے قرآن پاک کم از کم پاک میں ابھی ہاں جی تیس پارے ہیں اگر آیات کو ڈھونڈ لیا جائے آیات پہ غور و فکر کیا جائے تو اس میں سے دس پارے سمجھو قیامت کے بارے میں ہیں دس پارے سمجھو اللہ کے بارے میں ہیں اللہ نے اپنی معرفت اپنے بارے میں سب سے زیادہ اس مقدس کتاب میں بیان فرمایا ہے چنانچہ مولا امام جعفر صادی نے فرمایا کتجل اللہ کی کتابیں اللہ نے اپنے آپ کو اس مقدس کتاب کے اندر واضح اور آشکار کیا ہے تجلّہ فرمایا کہ میں اللہ کون ہوں میرے کمالات کیا ہیں میرے اقتدار کہاں تک ہے میرے روویت کہاں تک ہے میرے ملک اور ملکوت کہاں تک ہے میرے بادشاہت کن چیزوں پر ہے میرے رویت کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں فائنہ میرے رازکیت کہاں تک ہے میرے خالقیت کہاں تک ہے ہاں جی میرے اختیار کہاں تک ہے میرے علمی احاطہ کہاں تک ہے اس طرح اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اپنے بارے میں بیان فرمایا اس مقدس کتاب میں تاکہ بندے ممن اس کتاب میں غور و فکر کر کے اللہ کو خوب پہچان سکتے ہیں اللہ کی صحیح معرفت ہو سکتے ہیں کیونکہ سب سے کسی بھی ذات کے بارے میں بولی جانے والی باتوں میں سے سب سے اتھینٹک بات ہوئی ہے جو خود اپنے بارے میں بولے ہاں جی میں اگر آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ آپ آپ, آپ, آپ, آپ کدھر کے ہو تو آپ جو بولے گا بھائی میں مثلاََ میں قبل سے ہوں قبل کون سے گاؤں سے ہوں میں مثلاً بان پی سے ہوں مثلاً کس قوم سے ہے میں فلاں قوم سے ہوں آپ کی تعلیمی صلاحیت کیا ہے ہاں جی آپ نے کون سے ڈگری تعلیمی حاصل کیا آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کی کیا فعالیت ہے آپ کون سے عہدے پر ہیں اس طرح جو ہے کیا کاروبار کرتے ہیں آپ پوچھتے جائیں وہ جواب دیتے جائیں تو سب سے اتھینٹک بات وہی ہے جو خود بولے بندہ خود اپنے بارے میں بولے بس یہی حقیقت اللہ کے بارے میں ہے ازاں نگرامی یہ قرآن پاک و کتاب ہے جس میں اللہ نے اپنے بارے میں سب سے زیادہ بیان فرمایا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذات کو اللہ خود سے بہتر کوئی نہیں پہچان سکتا ہم تک اللہ کے معرفت اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے اللہ کے ایک لاچویس ہزار انبیاء نے ہمیں اعمۂ الود نے اولیاء الہی نے جو کچھ انہیں اللہ نے معرفت دیا ہے اس کے ذریعے ہمیں اللہ انہوں نے اللہ کی ہمیں معرفی کرایا ہے ان مقدس زبان نے لیکن حقیقت میں جو سب سے حق مبنی بر حق معرفت اللہ خود کی کلمات ہیں جو کہ قرآن پاک کی سورت میں ہمارے پاس موجود تھے اذان میں اس کے بعد سب سے اہم ترین حقیقت قیامت ہے جذان گرہ میں کیونکہ قیامت پر اعتقاد ع غیب پر اعتقاد ہے قیامت ایک غیبی امر ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں رہ کر کل قیامت کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں مگر وہی جانتے ہیں جو اللہ نے بیان فرمایا جو اللہ کے نبیوں نے بیان فرمایا ان کے مقدس زبان سے ہم نے سنی ہاں جی اور آسمانی کتابوں میں اللہ نے خود بیان فرمایا اور نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی اعمۂ اہلبیت علیہ السلام کے ذریعے سے اولیاء الہیہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی انہوں نے اپنے کشف و شہوت کے ذریعے سے جو کچھ انہوں نے دیکھا جانا وہ ہم تک پہنچایا تو قیامت ایک غیب امر ہے ہاں ہمارے سامنے اس کے جو زیاد نہیں ہیں لہذا قیامت کے بارے میں سب سے زیادہ اوتھینٹک بات قرآن پاک کی باتیں ہیں پرانے پاک میں جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا وہ وہی حق ہے وہی سچ ہے انہی باتوں پر ہمیں سچی ایمان پیدا کرنا ہوگا میرے رضان قیامت اگر انسان کے اندر اگر انسان کی قیامت کا موضوع حل ہو جائے اسے اس بات پر یقین ہو جائے میں نے مرنا ہے میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا ہے اور قیامت میں میرے پاس دو منزل ہے دو مقام ہیں دو جگہ ہیں یا میرا مقام اور منزلت بحث ہوگا جہاں آرام ہے آرام ہوگا جہاں سکون ہے سکون ہوگا جہاں نعمت ہے نعمت ہوگا اللہ قرآن باغ میں فرماتے ہیں ایسی باغات ہیں جس میں چشمے بہتے ہیں ایسی محلات ہیں جس میں جس کے در و دیوار ہر چیز قیمتی جواہرات سے بنے ہوئے اس میں بندے کے لیے ایسی نعمتیں ہیں جو اس کا دل چاہے جو اس کی نگاہ دیکھنا چاہے قرآن فرماتے معتشت ہی لنفظ جو آپ کی نفس جس نعمت کو کھانا چاہیں وہ آپ کو مل جائے گا ہمارا قرآن فرماتے ہیں ایسی نعمتیں ہم بندے کو دیں گے آمد میں بحث سے برین میں جو لوگ بحج میں پہنچیں گے جو خوش نصیب لوگ ہیں انہوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کو اللہ کے اطاعت اور بندگی میں گزارا اللہ کو ناراض نہیں کیا اللہ کے نمبیا کو ناراض نہیں کیا ان کے اطاعت میں اللہ اطاعت کے اطاعت کے ذریعے سے اللہ اطاعت کے اطاعت کی بندگی کی تو یقیناً ان کے لیے بے نہایت نعمتیں ہیں قرآن فرماتے ہیں ایسی نعمتیں ہیں جو ابھی تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی وہ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں آم نے نہیں دیکھا لیکن کان نے سنا ہے تو اللہ رمتیں ایسی نعمتیں بھی ہیں جو ابھی تک کسی کان نے بھی نہیں سنا پھر یہ بھی ہو سکتی کہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کان نے تو نہیں سنی لیکن کسی کے دل میں وہ سوش آیا ہو کسی کے دل میں ان نعمتوں کے بارے میں سوش آیا ہو لیکن اللہ رمتیں ایسی نعمتیں بھی ہیں کہ ملک ولاحطر اللہ کلو بشر کہ ان نعمتوں کے بارے میں کسی بھی مخلوق کے ذہن میں دل و دماغ میں بھی نہ آیا ہو ایسی نعمتیں ہم نے اہل بحیش کے لیے تیار کر رکھا ہے تو میرا زان گرامی نعمت ایک برحق دین ہے تو ان ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی یہ چند دن دنیا کی اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزارا اس کے ہر حکم لبے کہتے ہوئے گزارا اس کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی اس سے ڈرتا رہا طوا لاہی اختیار کرتا رہا اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ مخلص رہا ہاں جی اپنی زندگی کو اللہ کے اطاعت اور بندگی میں گزارا اللہ کے مخلوق کو نفع پہنچانا اس کا ہم و غم رہا کسی ظلم و ستم سے دور رہا ہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کہ اس نے پوری پوری ادا کرتا رہا اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا رہا اللہ کے بندوں کے حقوق بھی جتنا اس سے ہو سکا ادا کرتا رہا تو یہ لوگ بڑے آرام کی زندگی میں ہیں ایسی آرام جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ایسی سکون جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ایسی نعمتیں جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ایسی رحمتیں جس کا ہم, ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کچھ خوش نصیب اس طرح ہیں لیکن کچھ بدباہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس دنیا کا اپنا مقصد بنایا یہ دنیا میں آرام راحت کو اپنا آرام و راحت سمجھا یہاں کے عیاشیوں کو اپنے لے اسی کو حقیقی عیاشی سمجھا یہاں کے لطف اور مزم کو حقیقی مزاح لطف سمجھا یہاں کے اقدار کو حقیقی اقدار سمجھا یہاں کے نام و نمود کا اپنے لے فخر سمجھا اللہ کے بشطر اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے رہے ان کا حقوق چھینتے رہے ان پر ظلم کرتے رہے ان پر ختم کرتے رہے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اللہ کی کوئی بندگی نہیں کی اللہ کے ظلم میں سجدار سے نہیں ہوا اللہ نے جو احکامات ہمارے اوپر عبادت و بندی کی صورت میں نماز کی صورت میں روزے کی صورت میں حج و کے کی صورت میں اور حقوق العباد کی صورت میں ماں باپ کے حقوق کے صورت میں بیوی بچوں کے حقوق کے صورت میں مسلمان بھائیوں کے بہنوں کی حقوق کے صورت میں انسانوں کی حقوق کے صورت میں دوسرے محلوقات کی حقوق کے سوال نے جو کچھ ہمیں حکم فرمایا اپنے اس مقدس کتاب میں اور اب ان رحمت کے زبان پاک سے اس نے ان پر کسی پر عمل نہیں کیا انہیں ان تمام سچی باتوں کو جھوٹ سمجھا ان کو غلط سمجھا نوز بلّہ اور ان سے دور بھاگا اور ان کے اطاعت نہیں کی ان کے فرمند برداری نہیں کی اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرا اور فسق کو حجور میں زندگی گزار دیا تو ایسے لوگوں کے لکل ایک ایسی زندگی ہے ہمیشہ کے ایک ایسی زندگی ہے ہمیشہ کے ایسی بدبختی ہے جس میں اس کے جو ہی موت قریب آ جائے گا وہاں سے وہ حقائق دیکھنے لگتے ہیں وہاں سے اس کی آنکھیں کھلنے لگتے ہیں وہاں سے اب وہ سے پتہ چل جاتا ہے یا اللہ میں نے جو زندگی گزارا تھا وہ تو بہت غلط تھا میں نے بہت اشتوا کیا تھا میں نے اپنی زندگی کو تباہ کیا تھا میں نے اپنی زندگی کو برباد کیا تھا میں نے اپنی زندگی کا اصل مقصد میں نے فوت کیا تھا میں نے اپنے آپ کو ضائع کیا اپنی زندگی کو ضائع کیا اپنے مال و دولت کو ضائع کیا اپنے اقتدار کو ضائع کیا اور ایک فصق و حضور کی زندگی گزاری اور گناہوں میں غرق رہا ہاں اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم میں شب و روشم مشہور رہے ظلم و ستم ہی سوچتے رہے ہاں جی حقوق چھیننا ہی سوچتے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے ایسی زندگی ہے جس میں عذاب کے سوا خوش نہیں جس میں آنکھ ہیں آنکھیں شعلے ہیں قرآن کے رہی نالن تلزہ بڑھتی ہوئی آنکھ ہے شعلہور آنکھ ہے کے اللہ فرماتے اپنی مقدس کتاب میں آنکھ کے ایسی کنواں ہیں اس کے لیے ایسی کنواں ہیں جس میں ان کو پھینک دے گا نیچے ور ہیں دعا ہیں بہت ہی بدبودار بدار ہیں اور اوپر سے ڈکنا بند کرے گا وہ چیکھے گا یا اللہ مجھے نجات دلاؤ حکم ہوگا چپ رہو چپ رہو آج تمہارے کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے اب تمہیں یہی عذاب بھگتنا ہوگا یہی سزائیں بھگتنا ہوگا اب وہاں اس کے لیے سام ہے بچھو ہے طرح طرح کے کی کیڑے مکوڑے کے جسم کو ڈسیں گے اس کو سر کے بل لٹکا کے رکھیں گے اس کے جسم سے جو جہنم سے جو پیپ نکلے گا خون نکلے گا وہ اس کو پلانے کو دے گا وہ اس کو پلانے کو دے گا وہ نہیں پھی پھی پائیں پیل گے لیکن اور پھر شدید پیاس ہوگا آجنم کے آگ میں تو اس کو وہ پیاسا ہوگا تو اس کو کیسا پانی ٹھنڈا پانی نہیں قرآن کہتے ہیں وہاں کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ہے لا یا ذوقن خا بردا شرابہ کوئی ٹھنڈک نہیں ہے کوئی میٹھا پانی نہیں ملے گا بلکہ جو پانی ملے گا قرآن کہتے ہیں ایمان ہم کھلتا ہوا پانی ملے گا ایسی چیزیں ملیں گے وہ جو ہی پہیں گے اس کے پیٹ کے اندر آنکھ لگ جائے گا اور شدید تکلیف میں ہوں گے شدید عذاب میں ہوں گے اور چیکھیں گے پکاریں گے یا اللہ ہم پر رحم کر ہمیں تھوڑا سا فرصت دے مہلت دے تاکہ ہم یہاں تھوڑا سا ہمیں وقفہ دے جو جواب آئے گا کوئی وافہ نہیں ہوگا کوئی تمہیں یہاں پر ہاں جی بریک نہیں ہوگا عذاب مسلسل ہوگی تکلیفی مسلسل ہوگا پریشانیاں مسلسل ہوں گے دعا ہیں دعا ہوں گا وہاں کے کھانے کے بارے میں قرآن نے کہا ہے زقوم کے درخت سے انہیں کھانا کھلائے گا اور زرعی کا کھانا کھلائے گا جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا وہ ایسے کھانے ہیں جو کانٹے دار ہیں ہاں جی کانٹے دار ہیں وہ کھائیں گے اس کا گلا خراشتے ہوئے اندر جائے گا وہ گلا خراشتے ہوئے موں کے اندر خون نکلتے ہوئے اس کو کھانا ہوگا چلو کھاؤ ساتھ ہی اس میں بدبو بھی ہوگا کڑواہٹ کی انتہا بھی ہوگی بدبو کی انتہا بھی ہوگی لیکن پھر بھی اس کو کھانا ہوگا چلو یہ تکلیف دے کھانا جو کہ بدبودار بھی ہے کڑوا بھی ہے گاجے اور کانٹے بھی ہیں گلا خرشتے ہوئے پیٹ میں ڈال رہے ہیں کیا اس سے جسم میں طاقت آئے گا کیا بھوک ٹلے گا اللہ فرماتے سے نہ بھوک ٹالے گا نہ جسم میں طاقت آئے گی تو ایسے کھانے ان کو کھانا کھلایا جائے گا تو عہذہ نگرہ میں میرے رجزہ گرامی اس دن سے ڈریں قیامت حق ہے سچ ہے اللہ نے اپنے مقدس کتاب میں فرمایا اس دن کے واقع ہونے میں شک کرنے کے کوئی گنجائش نہیں ہے یہ دن برحق دن ہے یہ دن سچا دن ہے اس کے واقع ہونے کی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے خبر دی ہے بارہ ایم اہل بیت نے خبر دی ہے تین لاکھ زائد اولیاء الہی نے خبر دی ہے علماء ربا نے خبر دی ہے ہر سچے مومن کو اس بات پر ایمان ہے فرشتگان الہی مومن بندے اس یاد رات اس دن کو یاد کر کے رو رو کے بے ہوش ہو جاتے ہیں آنسو بہا بہا کے ہاں جی تھمتا نہیں ان کا اس سے خوف کھاتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ سچ مچ انسان خدا نہ ہستا خدا نہ ہستا خدا نہ ہستا جہنم میں پہنچا تو اذان گرہ میں پھر تو تباہ ہو گیا نا پھر تو برباد ہو گیا پھر تو ابھدی عذاب ہو گیا ابھودی تغلیح میں ہوگا ابھدی اذیت میں ہوگا لہذا وہ کوئی مذاق نہیں ہے میرے اذان گرہ میرے محترم بھائیوں بہنوں جہنم کوئی مذاق نہیں ہے ہاں بھی کوئی مزہ نہیں ہے بحث بھی حق ہے اس کی نعمتیں بھی حق ہے اس کے آسائشیں بھی حق ہے اس کی تمام نعمتیں بر حق ہے اس میں اللہ کی طرف سے بے نہایت رحمتیں ہوں گے فضل ہوں گے یہ نعامات ہوں گے جس کے کوئی انتہا نہیں ہوگا نہ ختم ہونے والی نعمتیں نہ ختم ہونے والی رحمتیں نہ ختم ہونے والی ان جی ہر شے وہاں پر ہمیشہ کیلے ہے ہر نعمت ہمیشہ کیلے ہے سکون ہے امن ہے وہاں پر روحنی سکون ہے نعمتیں ہیں مادی نعمتیں ہیں روحنی نعمتیں ہیں سب سے بڑی نعمتیں اللہ کے بندوں کے لئے تجلیات لاہی ہیں تجلیات ربانی ہیں اس کی رحمتیں ہیں اس کی عنایتیں ہیں میرے راضدان گرہ میں اس دن پر اس دن کے بارے میں قرآن نے سب سے زیادہ بولا ہے ہمیں اس دن کو جاننا ہے وہ قیامت کے موضوع پر ہم نے معلومات حاصل کرنا ہے میرے نگر میں اگر ہم نے قیامت کو سمجھا اگر ہم نے قیامت کی معرفت ہوئی تو پھر ہم کبھی بھی عمل میں کوتاہی نہیں کریں گے کبھی بھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی ہم زکوٰۃ دینے میں کوتاہ نہیں کریں گے کبھی بھی اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات دینے میں کوتاہی نہیں کریں گے کبھی بھی اللہ کے بندوں پر ظلم سطح روا نہیں رکھیں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ہم صحیح پاسداری کریں گے لیکن اگر قیامت پر ہمارے ایمان کمزور ہوا قیامت کو ہم نے اس کو ہم نے صحیح ایمان پیدا نہیں کر پایا قیامت پر ہمارے اندر علم نہیں آیا قیمت پر ہمارا پختہ یقین پیدا نہیں ہوا پھر ہم بے دردی سے گناہ کرتے رہیں گے اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہم سے ہوتے رہیں گے اور گناہ کرتے رہیں گے پھر کو حجور میں مشہور رہیں گے اللہ, اللہ کو اس دنیا کا مقصد بنائے گا کھیل کود میں زندگی تباہ ہو جائے گا گناہوں میں تباہ گزر جائے گا لیکن ایک وقت ظلم ستم میں گزر جائے گا اللہ کے نافرمانی میں گزر جائے گا حقوق اللہ اور حقوق کو ربات کو ضائع کرنے میں ہم کوئی کثر نہیں چھوڑیں گے لیکن جب موت قریب آئے گا قیامت کی حقیقتوں کو دیکھ لیں گے میرے اضدان گرہ میں پھر انسان کو ہوش آئے گا ہاں لیکن اس وقت ہوش آنے کا کیا فائدہ قرآن بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جب قیامت کی حقیقتوں کو دیکھیں گے موت جب قریب آئے گا دیکھیں گے عذاب کے فرشتے سامنے دیکھیں گے پھر وہ تمنا کریں گے پرور دگارہ ایک لمحے کے لئے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تو ہم نیکیاں کریں گے ہم تیری بندگی کریں گے ہم نماز پڑھیں گے ہم روزہ رکھیں گے ہم حش کریں گے ہم صدقہ خیرات دیں گے ہم جن لوگ ہم نے ناراض کیا ان کو راضی کریں گے جن کا حقوق کھایا ان کا ہم واپس کریں گے ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کریں گے ہم ہر نیک کام کریں گے ہر برے کام ہم سے ہمشناب کریں گے لیکن اللہ کے طرف سے خطاب آئے گا بندہ اب ٹیم ختم ہو گیا فرصت ختم ہو گیا اب پشتہ کیا ہو جب چوڑیاں چپ چو گئیں کھیت والے اردو مثال بن جائے گا اب کوئی فرصت دونوں مل موتوں کا وقت برہا تھا آگے ہم نے تمہیں بہت کچھ سمجھایا قرآن کی صورت میں سمجھایا نبی کی کلام کی سرت میں سمجھایا یا اللہ شبی حضر انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے سے سمجھایا علماء نے سمجھایا اولیاء الٰی نے سمجھایا نیک بندوں نے سمجھایا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تم اپنے گناہوں میں غرق رہا فشق کو ہجور میں غرق رہا ہاں ظلم و ستم میں غرق رہا آج فرصت ختم ہو گیا آج تمہارا انجام اب آج جہنم ہوگا تمہاری پہلی منزل قبر ہی چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر بندے مومن کے لیے قبر دو جگہوں میں سے ایک ہے یہاں بھیش کے باغات میں سے ایک بادشاہ ہے یہاں جہنم کی گاٹیوں میں سے ایک گاٹی ہے لہذا تمہیں ان دو میں سے ایک میں جانا ہوگا یقینا جنہوں نے تعت و بندگی میں گزارا وہ اس بحث کے بخشے میں ہوں گے یہاں سے آنکھیں بند کرنے کے فوراً بعد وہ اس بخشے میں ہوں گے وہ بہت خوش ہوں گے وہ بہت سرور اور مسرور ہوں گے وہ راضی ہوں گے اللہ پہ اللہ کے رحمتوں پہ لیکن دوسرا بندہ دیکھتے ہیں جہنم کی گاٹیوں میں سے گاٹی میں وہ پڑ گیا وہ اس کا جگہ بن گیا دنیا میں تو وہ بڑے عیاشیں کر رہے تھے بڑی لذتیں اٹھا رہے تھے بڑی مستیاں کر رہے تھے بڑے نازن آمد میں تھے جوں ہی آنکھ بند ہو گیا دیکھا آذاب کی ایک گھاٹی ہے جہنم ہے جہنم کے ایک چھوٹا سا بخشا ہے اصل جہنم تو قیامت کے دن فیصلہ ہونے کے بعد ہے یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا نبی نے سچ فرمایا کہا قبر روزۃمن ریاض اور او من حفر النار جہنم کی گاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے اس گھاٹی میں پھر پریشان ہوگا اس میں پھر وہ روتے رہیں گے فریاد کرتے رہیں گے صبح شام اس پر آزاد نازل ہوگا تو لیکن وہ فریاد کریں گے اللہ ہمیں فرصت دے ہمیں دنیا میں واپس پلٹا دے حکم ہوگا نہیں بھائی ٹائم ختم ہو گیا واپس نہیں ہے اس موت کے آنے کے بعد دوبارہ دنیا میں بیچنے کا ہمارا اصول نہیں ہے تم نے تمہیں سمجھایا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا وقت ختم ہو گیا آپ پیشت آئے کیا ہو جب چوریاں چھپ گئیں کھیت میرے ازدان گرام میں احمد ایک بار حق ہے اللہ کے ایک لاکھ چوبیس ہزار احمدیہ اس بات کی تصدیقی ہے تمام آسمانی کتابوں میں قرآن پاک میں تورات میں انجیل میں زبور میں صوف اسمعی میں ابراہیم میں صوف موسیٰ میں تمام آسمانی کتابوں میں اس موضوع پر بہت باتیں موجود ہے بہت حقائق موجود ہیں لہذا میرے اذان گرامی جس طرح ہم اصول دین میں پڑھتے ہیں امن طب اللہ امین اللہ پر ایمان لایا و ملائکت ہی اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا و اللہ کے آسمانی کتابوں پر ایمان لایا و رسول ہی اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا اور آخر فرماتے ہیں والیوم الاخر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا تو یہ قیامت کا موضوع انتہائی اہم ترین موضوع ہے میرے گرامی رضان گرامی اس پر ہمیں جتنا ہو سکے سچا ایمان پیدا کریں ہمارے ایمان اس کے بارے میں شکوک و شبہات سے نکل آئے یہ نہ وہ لے گناہ کرتے رہیں علماء صاحب مومن آپ کو نصیحت کے بندہ ایسا نہیں کرو قیامت میں عذاب میں ہوگا تو وہ جواب دیتے ہیں قیامت سے کون واپس آئے گا کون واپس آئے کیا معلوم قیامت بار ہے یا نہیں ہے ایسا نہیں ہے میرے رضان گرام میں آپ صاحب کو ہم اس بات سے ڈراتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں ہرگز قیمت کے بارے میں ذرہ برابر شکوک پیدا نہیں ہونی چاہیے اگر قیمت کے بارے میں شکوق ہو گیا تو ہم گناہ بے دردی سے کریں گے اور اور اعتط علاحیش ہم نکل نکل جائیں گے یہی ہمارے بدبختی کی ابتدا ہے یہیں سے ہم بدبخت ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جہنمی بن جاتے ہیں لہٰذا میرا زیادہ میں نے اور لوگوں کو بہت کچھ بتایا اس مقدمے کے طور پر اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں قیامت پر سچی ایمان پیدا کرنے کی پختہ عبادت پیدا ہونے کی برحق عمارتوں کی وہ موضوع جس پر تمام اہمیت ہمیں تاخیر فرمایا تمام آسمانی کتابوں میں تک اللہ اس پر ہمیں سچی معرفت کے ساتھ ایمان پیدا کرنے کے ہمیں توفیق عطا مایا اللہ. اللہ قیمت سے ڈرتے ہوئے ہمیں تیری بندگی کی توفیق عطا تحفل اللہ قیمت سے بڑھتے ہوئے ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا مایا اللہ. اللہ انسان ہونے کے ناطے ہم سے کوئی کوتاہیاں ہو جائے تو اپنی فضل و رحمت سے ہمیں ہمارے گناہوں کو بھج دے اللہ اور ہمیں سیدھے راستے پر ہمیں قائم اور سابق قدم رہنے دے اے اللہ یا اللہ مشور اور میرے ان تمام عزیزوں پر تمام مسلمانوں پر میرے بھائیوں پر میرے بہنوں پر ہم سب پر رحم فرمایا اللہ اور ہماری اس چند روزہ زندگی کو تیرے اطاحت و بندگی میں گزارنے کی اور ایک با مقصد زندگی گزارنے کی ایک ایسی زندگی اللہ جس پر تو راضی ہو تیرے نبی راضی ہو تیرے انبیاء راضی ہو تیرے ملائکہ راضی ہو میرا آئمہ البیر راضی ہو ہر مومن بندہ راضی ہو ہر صالح بندہ راضی ہو ہے اللہ ہمیں ایسی پاک اور طیب زندگی عطا فرما اور ہمیں ایسی زندگی سے ہمیں بشا ہے اللہ جس پر تو ناراض ہو تیرا انبیا ناراض ہو تیرا اولیا ناراض ہو تیرے فرشتہ کا ناراض ہو یا اللہ صرف شیطان ہم سے خوش ہو یا اللہ اسی زندگی سے ہم تیرے درگاہ میں پناہ مانتے ہیں یا اللہ ہم سب کو تمام عثمانوں کو شیطان کے شر سے محافو اور اللہ نفس ہمارا کے شر سے محفوظ اور اللہ یا اللہ قیمت کے بارے میں ہمیں سچی ایمان پیدا کر دے یا اللہ برحق ایمان پیدا کر دے یا اللہ تاکہ ہم تیری معارفت کے ساتھ ساتھ قیمت پر سچا اور پختہ ایمان کے ذریعے ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور نیک کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہیں اور دنیا کی چند روزہ زندگی کو با مقصد بنا دیں وجہ ہے محمد وال محمد ربنا تقبل منا ان انت انتم دعا الحمد صلی علی محمد وال محمد